ان الله كان عليكم رئيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم بمن يذل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهديه محمد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 رب اشرح لي صدري ويسر لي امري احل عقده من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الهمز والهي والنس بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الحميد ان یشای الدھن میت خلقن جدید بماد الکل اللہ بزیز ایک حدیث اچانک ذہن میں آئی ہے یہ صحیح مسلم کی روایت سے اور اس کے راوی امت کے عدیم محدث ابوظر ابو, زر، ابو زر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ حدیث قدسی ہے یعنی نبی علیہ السلام کی حدیث اللہ تعالی سے روایت فرما کی فضیلت میں امام احمد الحمبل کا قول ہے رحم اللہ اشرف حدیث رواہو اہل الشام یہ شامی جو راوی ہیں محدثین ہیں ان کی یہ سب سے اعلیٰ اور عمدہ حدیث ہے اس حدیث کے صنعت کے تمام راوی شام کے ہیں جب راوی ایک ہی علاقے کے ہوں تو وہاں صنعت کا اتصال ثابت کرنا آسان ہوتا ہے جیسے ایک شہر کے علماء آپس میں ملتے جلتے رہتے ہیں مشکل تب ہوتی جب ایک راوی شام کا ہے دوسرا بغداد کا ہے تیسرا کوفہ کا ہے چوتھا مدینہ کا ہے یہ کب آپس میں ملے کہاں ان کی ملاقات ہوئی اور کس طرح صنعت کا اتصال ثابت ہوگا یہ حدیث شامی راویوں کی روایت سے ہے اور بغول امام احمد اہل شام کی یہ سب سے عمدہ حدیث ہے اس کی صنعت کے کراوی ابو دیص اللہ علانی رحمۃ اللہ تعالی جو ذر غفاری کے شاگرد ہیں وہ فرماتے وہ کان ادارو جتھا رقبات ہی جب وہ حدیث یہ حدیث روایت کرتے تو اپنے گھٹنوں کے بل روزانہ بیٹھ جاتے تھے اس حدیث کے احترام میں جب بھی حدیث روایت کرتے اپنے گھٹنوں کے اوپر بیٹھ جاتے اس حدیث کی جو حیبت ان کے دل میں قائم تھی اس بنا پر اور اس حدیث کے احترام میں اس حدیث میں گیارہ جملے ہیں اور ہر جملے سے قبل یا عبادی کے الفاظ اے میرے بندو اے میرے بندو اللہ فرمار حدیث قدسی ہے پہلا جملہ یا عبادی انی حرمت ظلم عالانت سے بجالتے ہو محرم فلاۃ اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر لیا ہے اور تم پر بھی حرام کر دیئے تو تم ظلم نہ کرو ظلم سے بچ ظلم نہ کر کے جو اللہ تعالیٰ کا ایک اخلاق ہے اللہ تعالیٰ کا ایک فعل ہے ظلم نہ کرنا اس پر کار بند ہو جائے جب بندے اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپناتے ہیں تو بہت زیادہ اللہ کی رضا کے مستحق بن جاتے ہیں جیسے اللہ رحیم رحم کرنے والا اور اگر آپ کے دل میں رحم آ جائے یہ اللہ کا اخلاق ہے جو آپ نے اپنے اندر پیدا کیے ہے اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو گئے یا رحم اللہ ناتی الرحماں اللہ نے بندوں پر رحم فرماتا ہے جو رحما ہوں رحم کرنے والے ہوں ان اللہ جمیل ہوں الجمال اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ان دلہ رفیق ہوں یہ حب الرف ہے اللہ تعالیٰ رفیق ہے یا نرمی برتنے والا اور اپنے بندوں سے رفق پسند کرتا ہے ان دلا فطر یہ حب الفطر اللہ فطر ہے طاق اکیلا ایک اور وہ طاق عدد کو پسند کرتے یعنی جو کام کریں کوشش کریں وہ طاق ہو ایک بار تین بار پانچ بار سات بار اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اخلاق ظلم نہ کرنا عدل کرنا فرمایا کہ میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کر لیا ہے میرا ہر عمل عین عدل ظلم نہیں ہے اور یہ بہت بڑی ایک بشارت ہمارے لیے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا ظلم نہیں کرے گا بندوں کے حساب و کتاب میں وہ عدل قائم کرے گا بناز الموازین القست ال یوم القیانہ ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گا ظلم نہیں ہوگا لازلم یوم آج کوئی ظلم نہیں آج عدل ہی عدل لیکن عدل میں جو ہمارے لیے ایک ہیبت ناک پہلو وہ یہ ہے کہ عدل کا معنی ہے جو بندہ جس چیز کا مستحق ہو وہ اس کو عطا کیا جائے معنی پورا پورا حساب ہوگا ہم دنیا میں انصاف قائم کرتے ہیں انصاف کا معنی دو فریق اگر جھگڑ رہے ہیں کسی چیز کے بارے میں تو آپ انصاف کرتے ہیں آدھا آدھا دونوں کو دے دیں آدھا تم لے لو آدھا تم لے لو اختلاف ختم کر دو لیکن عدل کا معنی جو جس چیز کا مستحق ہے وہ اس کو ملے جو محروم ہے وہ محروم ہو اور جو حقدار ہے اس کو شاید مل جائے حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ کمال عدل فرمائے گا جب بندوں کے اعمال کا حساب لے گا معنی جو بندہ جس چیز کا مستحق ہے اس کو وہی وہ ملے گا اللہ ظلم نہیں کرتا عدل کرتا ہے ظلم تم پر بھی حران ہو اپنے اوپر ظلم نہ کرو دوسروں پر ظلم نہ کرو اپنے اوپر ظلم کی سب سے ہیبت ناک شکل شرک ان شرک الظلم ظلم <عَدِيم> العظیم شرک ظلم عظیم سب سے بڑا ظلم جو کائنات کا ہے وہ یہی ہے کہ بندہ اللہ کا شریک مقرر کر لے اس کے ساتھ شرک کرے یہ ظلم عظیم ہے یہ لوگوں پر ظلم نہ کرو ان کے حقوق نہ مارو کسی کی قیمت نہ ہو کسی کا نمی عمار اور چغلی نہ ہو ظلم نہ کرو عدل کا کر رویہ رکھو انصاف قائم کرو ایک حدیث میں فرمان ہے کہ ان نہ ظلم ظلمات یوم القیام ظلم جو ہے وہ قیامت کے اندھیرے ہیں کوئی ظلم کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے اندھیروں میں جھپ دے گا وہاں اندھیرے ہی اندھیرے تو ظلم پر اور اندھیرے بھر جائیں گے تو ظلم جو ہے کسی بھی نوعیت کا ہو وہ قیامت کے اندھیرے بن جاتے ہیں اور اللہ کا ساتھ مظلوم کے لیے ہے اللہ مظلوم کا ساتھ ہے اللہ مظلوم بندے سے کہتا ہے کہ تم پریشان نہ ہو تمہیں میں انصاف دلاؤں گا لان سور قبل ہوا تھا تمہاری مدد کروں گا ضرور کچھ رسے بات ہی کیوں نہ اللہ فوری مدد کرنے پر خاتر لیکن اللہ رب العزت مظلوم کی آہ سننا چاہتے اس کا تجرب گڑ گر اللہ کے سامنے یہ اللہ کو پسند ہے اور پھر اللہ کی مدد آ جاتی کتنے انبیاء دعائیں کرتے رہے اللہ کو پکارتے رہے مگر مدد اور قبولیت میں تاخیر ہوئی اللہ کو اپنے رسولوں کا تجربہ پسند ان کا رونا آزارے کرنا گڑ گڑانا اللہ کی جناب میں پسند مظلوم کو بھی فرمایا کہ تیری مدد ضرور کروں کچھ عرصہ بات سے تاکہ تیرا رونا دیکھوں تیرا تجربہ دیکھوں تیرے صبر کا امتحان لوں ایسا تو نہیں کہ تو تکلیف کی شدت برداشت نہ کر پائے لوگوں کے گسانے پر جناب مزاروں پر جا رہے قبروں پر جا رہے تعویز گنڈے لے رہے پانی گھول گھول کے پی رہے یہ سب دین کے خلاف ہیں ساری عمر ساری چیزیں دین کے خلاف یہ صبر کا امتحان بھی ہے اور تو اللہ کو پسند ہے یہ حدیث کا پہلا جملہ دوسرا جملہ یا عبادی کلکم اللہ ہدعی تم فستونی میرے بندو تم سارے گمراہ ہو سب گمراہ ہو ہدایت پر کون ہے جسے میں ہدایت دوں فستحدونی مجھ سے ہدایت مانگو اہدم میں تمہیں ہدایت دوں گا بہت بڑی گارنٹی اگر ہم ہدایت کو تلاش کریں اللہ رب العزت کے پاس اسی سے طلب کریں تو اللہ ہدایت دے گا اللہ کا وعد ہے گمراہی دور ہو جائے گی زوال کا معنی گمراہ کا معنی یہ کہ تم گمراہ پیدا ہوئے اخرجکم اخراجہ کم لا تعلمون شیئر اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تم کچھ نہیں جانتے تھے بے علم تھے زوال تھے یعنی گمراہ تھے راستہ گم تھا کس رات مستقیم کیا ہے بالکل علم سے محروم علم سے خالی وہ لوگ اس آیت سے مہادرائی کرتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب پیدا ہوئے تو سترہ پاروں کے حافظ تھے سترہ پارے ماں کے پیٹ میں حض کر لی رمضان میں پیدا ہوئے روزہ تھے نہیں اللہ تعالیٰ علیہ مونش کچھ نہیں جانتے تھے یہ حدیث کو عموم تم سب لال ہو راستہ گم علم سے محروم علم سے دور کچھ نہیں جانتے جس کو میں ہدایت دوں گا وہ ہدایت پر ہوگا ہدایت مجھ سے طلب کرو مجھ سے طلب کرنے کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جو میرا علم کتاب و سنت کی صورت میں موجود ہے اس پر اتفاق کرو تر و تفیق میں لم تو دلّا تمستماں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک انہیں تھامیر ہو کے گمراہ نہیں ہوگا تو یہ ہدایت کا خزانہ ہے اسی پر اتفاق یہ قوم برادری باپ دادے اور یہ پیروں کے نام اور اماموں کے نام اگر یہ اختیار کرو گے تو یہ گمراہی کا راستہ ہے حق سے دوری کا راستہ ہے دو چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور بالکل واضح ہیں وہ فرخت میں دل بہ دئی لحا بنہا روشن راستے پر چھوڑ کر تو جا رہا ہوں جس کی رات اور دن برابر ہے اس راستے میں اندھیرا نہیں ہے تاریکی نہیں ہے کوئی خفا نہیں ہے راستہ بالکل واضح ہے تو مجھ سے ہدایت طرف کرو اس کا دوسرا معنی ہدایت کی دعا مجھ سے کرو ہدایت میں دوں گا گی ان نقلاتی من احبکت اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کو ہدایت کا اختیار ہوتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا لیکن آپ بھی ہدایت نہیں دے سکتے حتیٰ کہ جس سے آپ کو محبت ہو اسے بھی نہیں دے سکتے ابو طالب چچا آپ بڑی محبت تھی بڑا پیار تھا بڑا آپ کا دفاع بھی کیا اس کو ہدایت دے سک نہیں اتنا ابا کا لفی اضاخلا میں خالی تمہارا باپ جہنم کے ایک طبقے میں گیا جس کا نام سہزا ہے میں چلے گی اور زہزار میں بھی قیامت کے روز اللہ کے نبی کی سفارش سے جائے گا زہزاد طبقے میں آگ صرف پاؤں کو چھوئے گی باقی جسم آگ سے محروب ہو آگ سے خالی ہوگا زحزہ میں چل گیا تو ہدایت نہیں دے سکتی اسی دور میں ایک شخص جس کا آپ کو علم نہیں تھا ٹھوکرے کھا رہا ہے بھٹک رہے کبھی غلام بن رہا ہے کبھی بکھ رہا ہے اور کہاں تھا سلطنت فارس میں آتش پرست جس کی ڈیوٹی تھی آگ جلائے رکھنا جس کو وہ لوگ سجدہ کرتے تھے ایک دن دل میں بات آئی یہ کیسا معبود ہے جس کو ہم جلاتے ہیں ہم جلاتے ہیں تو جلدی ورنہ نہیں تو ہماری مدد کی ہوتا آج معورت تو مدد کرتا ہے کہ بات دل میں بیٹھ گئی بھاگ نکلے وہاں سے اور پھر کہاں کہاں گئے بھٹکتے رہے کبھی یہودیوں کے پاس کبھی عیسائیوں کے پاس اور پھر بالآخر اللہ نے ان کو مدینہ پہنچا دیا محمد الرسول وسلم کے پاس اور یہ صحابیہ سلمان فارسی رضیلان جس کا علم بھی نہیں تھا بھٹک رہا ہے بکھ رہا ہے ٹھوکرے کھا رہے اور ایک بندے پر اللہ کے رسول محنت کر رہے حتیٰ کہ بستر مرد پر ہے آپ چلے گئے میرے چچا میرے کان میں کرنا پڑ دو سیامت کے دن اس کلمے کو حجت بنا کر آپ کو بخشوانے کی کوشش کروں کان میں پڑھ نہیں پڑھو تو اتنا کلاتی و نحب تھا جس کو آپ چاہتے ہیں اسے بھی ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت دینا بیان کرنا آپ کا مشن حق پیش کرنا آپ کا مشن لیکن آپ کی ڈیوٹی اور آپ کی صلاحیت اس حد تک ہے کہ حق کا راستہ دکھا دو حق دل میں داخل کرنا ہمارا کام آپ کا کام نہیں چچا کے دل میں داخل نہیں کر سکے اردو سلمان فارسی بھٹکتا ہوا پہنچا اللہ نے اس کے دل میں حق داخل کر دیا اور سلمان من عہد البیت بن گئی میرے گھر والوں سلمان ہمارے گھر کا ایک فرد ان کے باپ کا نام معلوم نہیں انہوں نے بتایا ہی نہیں ان سے وہ پوچھتا آپ کے باپ کا نام کیا ہے اتے میرے باپ کا نام اسلام ایسی اللہ نے ہدایت دے دی کہ دوسرا جملہ حدیث کا تم سب گمراہ ہوند السان الفی خوش انسان خسارے میں اس کا آغاز خسارے سے کچھ نہیں جانتا کوئی علم نہیں خسارے کو خود دور کرنے دور کیسے کرنے اللہ کی وحی کے نور سے اَ اللہ دین آمن و حق بتوا صل یہ خسارہ دور کرنے کا راستہ اور طریقہ کار اصول اربع تو مجھ سے ہدایت حلب کرو اس کے دو معنی ایک جو میرا نظام ہے میری وحی اسے تھام لو وہ ہدایت کا خزانہ ہے دوسرا مجھ سے دعائیں بھی کرو ہدایت کی میں اس ہدایت کو دلوں میں داخل کروں گا تیسرا جملہ جا کے کلکم ہی کل لو کم جائے ہو علام میرے بندو تم سارے بھوکے ہو تم میں کھانا پکڑنا کھانا کھانا کوئی طاقت نہیں ہاں جس کو میں کھلاؤں وہ کھائے گا اور کو کھا ہی نہیں سکتا کھانا سامنے پڑا ہو لکمہ اٹھا کے منہ میں ڈال ہی نہیں سکتا سب میری توفیق ہے سب تم بھوکے ہو اور کھانا جس کو میں کھلاؤں گا وہ کھائے گا مجھ سے کھانا مانگو کہاں تم فلان داتا اور فلان کنج بخش فلان فلاں دستگیری کرتے فلاں خوش اور فلان فلان فلان فلاں مجھ سے کھانا مانگو یا ان تم فقرا ہو تم سارے اللہ کے فقیر اس کا کیا معنی تم سب فقیر ہو بادشاہ ہو کوئی ولی عہد ہو کوئی وزیر ہو کوئی بھی ہو تم سب فقرا ہو فقیر ہو سمجھانا یہ مخصوص ہے کبھی کسی فقیر نے کسی فقیر سے مانگے سڑک پہ جاؤ بھگاری پھر رہے بھکاری کسی گاڑی والے کے پاس آتے ہیں کہ کچھ دے دو کبھی کسی بھکاری نے بھکاری سے مانگا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو وہ بھی فقیر ہے وہ بھی فقیر ہے تم سارے فقیر ہو ایک دوسرے سے کیوں مانگتے فقیر کس کے اللہ اللہ کے فقیر ہو اللہ سے مانگو سب تم بھوکے ہو جس کو میں کھلاؤں گا وہ کھائے گا فستا سے مجھ سے کھانا مانگو چھوڑ دو ان سب کو کوئی لاہور کی کوئی اجمیر کی سرکار خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا بکواس اللہ بھی ختم صرف خواجہ ہی دیتے وہ نہ دے گا تو کوئی نہیں دینے والا بھر دو جھولی میری فلاں نہیں مجھ سے کھانا مانگو جھولیاں میں بھرتا ہوں کھانا میں کھلاتا ہوں رزق میں عطا کر دوں پھر سمائے کو تم سب کی روزی ایک ایک دانہ آسمانوں میں میرے امر سے پہ اترتی دی مجھ سے مانگو میں عطا کروں بھائی زصہ فصل اللہ بھائی تفصن بلّہ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو نبی اسلام کی حدیث ہے جب بھی استعانت کرو اللہ سے کرو مدد اللہ سے طلب کرو اللہ کے نبی یہ سکھا کر گئے اور تم کیا بنے بیٹھے صدقے واری جاتے ہو اور مونٹے چومتے ہو اللہ کے نبی کی تعلیم کہ آپ کیا سکھا کر گئے مجھ سے مانگو اللہ سے مانگو اللہ سے استعانت کرو یہ آپ کی تعلیم مشکلات کا حل اللہ کے پاس ہے اور تم مشکلات کا حل کس سے مانگتے ہو اس شخصیت سے جو مسلح پر کھڑا ہے اور اسے معلوم ہی نہیں کہ میرا قاتل پیچھے کھڑا ہوا پہلی سخت معلوم ہی علی رضی اللہ شہید کر دیئے گئے پتہ ہی میرا قاتل یہاں موجود ہے تمہاری تو مشکلات حل کریں تو اللہ مجھ سے مانگو مجھ سے کھانا طلب کرو مجھ سے استعانت کرو میں سب کو دوں اور یا عبادی کل آر علام من تو میرے بندو تم سب برہنا ہو دنیا میں برہنا آتے ہو لباس کس کو ملے گا جس کو میں پہناؤں تمہارے اندر کوئی قدرت اور صلاحیت نہیں لباس پہننے کی میں پہناؤں فسٹ اکسو نہیں اکسو کو مجھ سے لباس تلب کرو میں تمہیں لباس دوں گا کھانا بھی کھلاؤں گا کپڑے بھی دوں گا پانی بھی پلاؤں گا گمراہی بھی دور کر دوں گا اللہ کیسا کار ساز. ہر کام اس کے ذمے اور وہ اطاح کرتا وہ اطاح کرتے ان نہ اون لمبا نہ جمیل سستا فرو نہیں اخر نہ کیا چاہیے میرے بندے تم دن رات گناہ کرتے دن رات گناہ کرتے اور سن لو گناہوں کو بخشنے والا میں ہوں میرے علاوہ کوئی نہیں پھنستا فیرون سے استغفار کر لو او فیرلا کو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں کتنی بڑی ضمانت کیسا بغور رہڑی نے ہماری دنیا بھی اس کے پاس ہے دین بھی اس کے پاس آخرت بھی اس کے پاس گناہ ہم کرتے ہیں معاف وہ کرتے تھوڑی سی ندامت پر پشمانی پر گناہ نہ کرنے کے عزم پر سارے گناہ معاف کر دیں جب بلغ آدم البلاۃ انا ثم استغفرتنی لاغفرن لگ علامہ کان ملک کا اللہ آدم کے بیٹے تیرے گناہ کر آسمانوں کو چھونے لگیں اور تو ایک بار مجھ سے استغفار کر لیں سچا استغفار ہو سرسری نہ ہو سچا دل سے استغفار ہو جو جس کی شرائط آپ جانتے ہیں ایک بار کا استغفار زمین سے آسمان تو سارے گناہ معاف کر دو کتنی بڑی ضمانت ہے کہ میرے بندے تم گناہ کرتے ہو دن رات گناہ کرتے ہو ان کو بخشنے والا کون ہے میں پستا پھرو مجھ سے استفاق کرو او پھر میں تمہارے سارے گناہ کو معاف کر دوں آگے فرمک یا عبادی نہ کم تبل ضروری فتح بلن تبلی فتن فاڑو میرے بندو تم نہ کو میرا نقصان کر سکتے نہ میرا کوئی نفع کر سکتے وہ ذات کامل و حکمل ہے نقصان ہونے کا معنی اس میں کمی آ جائے ہر کس نفع پہنچانے کا معنی اس میں کچھ اضافہ ہو جائے نہیں وہ کامل ذات ہے نہ اس میں کمی آتی نہ کوئی نقص آتا ہے اور نہ ایک ذرے کو اس کی شان میں اضافہ ہوتا ہے اس کی شان کامل و اکمل تم میرا کوئی نقصان کرنا چاہو نہیں کر سکتے مجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہو نہیں پہنچا سکتے یہ دین پر جو چلتے ہو نمازیں پڑھتے ہو رودے رکھتے ہو میری حمد کرتے ہو میری صنع کرتے ہو اس سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا میری شان یہ فائدہ تمہارا ہے میرا فائدہ کوئی نہیں تمہارا فائدہ اس عمل سے میں راضی ہو جاؤں باقی شائن میں اضافہ نہیں ہوگا آگے اس کے تفصیل اور بھی یا عبادی لو ان اولب و کمب ان سا کنبھ جن کم کانو ارتقا کل میں رجن واحد ماضا دفی ملکی شعیح میرے بندو میرے بندو اگر تمہارے سارے اول و آخر جو پیدا ہو کے گزر چکے وہ بھی جو موجود ہیں وہ بھی اور جو قیامت تک پیدا ہوں گے وہ بھی اگر سارے کے سارے سب کا دل ایک متقی انسان کا دل بن جائے سب سے بڑے متقی انسان غور کر لو کائنات کا متقی سب سے بڑا متقی کون اتقا اسم تفصیل کا فکر ہے دنیا کا سب سے بڑا متقی کون چلے محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں اگر سارے تو محمد بن جاؤ سرسلم انسان بھی اور جن بھی سارے محمد بن جاؤ سب کا دل محمد جیسا ہو جاسا رسم تو ماں زادہ فی ملک کی شعر میری بادشاہت میں میری شان میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں ہوگا ایک ذرے کا کیوں وہ کامل ذات ہے یعنی ذرے کا اضافہ تب ہو جو اس میں ایک ذرے کی کمی ہو کوئی کمی نہیں کام لو اکمر زیادہ اور اس کا معنی یہ بھی کہ نیکی کا تعلق دل سے ہم اعمال کے ظاہر کو نیکی سمجھتے ہیں ریاکاری کرتے ہیں نہیں تخوا ہاں ہونا فرمایا تخوا یہاں ہے تخوا کو یہاں دل کی طرف منسوخ کیا, کیا. اتقاء قلب رج الواحد ایک متقی سب سے بڑے متقی انسان کا دل سارے دھار لیں اللہ کی شان میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتے جاٮٔ وادی لاخل اہم سکوں جن کو کان وفجر قلم اور میرے بندو تم سب کے سب انسان بھی جن بھی اگلے پچھلے سارے لوگ اور جن افجر بن جائیں یہ کائنات کا سب سے بڑا فاسق اور فاجر بن جائے اس کا دل افجر بن جائے سب سے بڑا گناہ گار فاجر کافر مشرک سب سے بڑا ما ناقا تھا من ملک کی تو یہ سب مل کر میری بادشاہت میں ایک ذرے کی کمی نہیں کر سکیں گے دل سب سے بڑے فاجر انسان کا دل بن جائے چلے فرعون کا نام لے لے سب سے بڑا فاجر تھا اپنے آپ کو رب آئلہ کہتا تھا مردود رب آئلہ اللہ نے پکڑ لیا تو سب سے بڑے فاجر بن جاؤ یعنی فرعون بن جاؤ میری بادشاہت میں ایک ضروری کی کمی نہیں کر سکو کیا اس کے خزانے ہیں کیا اس کی بادشاہت یا یادی لو اللہ واخر کم و کم و جن قانوی واحد فسالی تو کھلا واحد مسالہ میرے بندو اگر تم سب کے سب انسان بھی اور جن بھی جو پیدا ہو کے جا چکے وہ آ جائیں زندہ ہو کر آج جو موجود ہیں اربوں لوگ وہ بھی آ جائیں اور جو قیامت تک اربوں لوگ آنے والے وہ بھی آج ہی پیدا ہو کر آ جائیں اور ایک میدان میں سارے جمع ہو جائیں ایک میدان جن بھی اور انسان بھی اگلے پچھلے سارے تخلیقی عدم سے رہ کر قیامت کی آخری دیواروں تک پیدا ہونے والے انسان اور جن جمع ہو جائیں فسالونی مجھ سے سوال کریں ایک دم کریں کوئی باری اور ترتیب اور لائن نہیں اور جو چاہے کریں زبان کی پابندی نہیں جو تمہاری زبان اس زبان میں کریں اکٹھے کریں ایک ہی دفعہ کریں اپنی زبانوں میں کریں جو چاہے مانگیں اور میں سب کو فوراً دیتا جاؤں دیتا جاؤں دیتا جاؤں تو سب کو دینے کے بعد جو میرے خزانے ہیں ان میں کتنی کمی آئے گی ایک سوئی کو ڈبو ایک باہر زخار میں سمندر میں ڈبو کر نکال لو کتنا پانی کم ہوگا میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی بے وقوف و احمد تم کس کس سے مانگتے کس کے دان میں ہیں یہ اللہ کے خزانے سو رحمتیں پیدا کی صرف ایک رحمت دنیا میں اتار دی اب تک وہی چل رہی اور قیامت تک چلتی رہے گی وہ ختم نہیں ہوگی ایک ہی رحمت سے دنیا میں سارے کام ہو رہے ہیں ماں کی رحمت باپ کا پیار بھائیوں کا پیار بیوی بی شوہر کا پیار جانوروں میں پیار خیر خواہی یہ سب اس ایک رحمت کے طاقت ہے باقی دنانوے رحمتیں اللہ تعالی قیامت کے دن اہل جنت کو عطا فرمائے ایک رحمت کبھی ختم نہیں ہوئی کروڑہ سال گزر گئے کتنی دنیا باقی ختم نہیں ہوئی تو ننانوے رحمتیں قیامت کے لیے سنبھال رکھی ہیں کیا اللہ کے خزانے اور تم کہاں بھولے پھرتے ہو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. یہ اللہ کے خزانے ہیں اگر سارے اگلے پچھلے لوگ انسان اور جن ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ سے مانگنا شروع کر دیں اور جو چاہے مانگے جو دل میں حکومتیں مانگے بادشاہتے مانگیں علم مانگے جو چاہے مانگے اللہ عطا کرتا جائے عطا کرتا جائے سب کو عطا کرنے کے بعد کتنی کمی آئے گی ایک سوئی آپ ڈبو لیں سمندر لیں اور نکال لیں کچھ پانی کم محسوس ہوتا ہے چلے محسوس ہو بھی جائے اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئی رب یہ اس کے خزانے اس کا پیار اس کی محبت اپنے بندوں کے لیے آخری جملہ یا بات ان کم حفیح کن اے میرے بندوں میں صرف تمہارے اعمال گن رہا ہوں بس کس کے پاس کتنی دولت ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں نہ وہ گنے جا رہی فرشتے بھی نہیں گن رہے کتنی دولت ہے آپ کے پاس ایک چیز گنتے ہیں بس کہ اس کی زكوات پوری دیتے ہوئے نہیں دیتے زكوٰۃ اگر نہیں دیتے عدل سے تو قیامت كتنے پکڑے جاؤ روپیہ پیسہ سونا چاندی اس کو قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں دھار دیا جائے گا تبدیل کر دیا جائے گا اور وہ آپ کے دل کا توق بن کر ڈسے گا ڈنگ مرے گا گنجا سانپ گنجا صاحب وہ ہوتا ہے جس میں اتنا شدید زہر ہو کہ اس کے زہر سے اس کے اپنے بال گر جائیں اپنے بال جھڑ جائیں اتنا زہریلا کہ اس کے زہر سے اپنے بال گر جائیں وہ گنجا صاحب سب سے خطرناک سارا خزانہ مغل دولت گنجے سانپ کا روپ دھار کر میدان مشرق جو پچاس ہزار سال کا دن ہے دستانے کا ڈھنگ مارتا رہے گا اور اگر مال مویشی ہیں اونٹ ہیں گائے بکریاں ہیں ان کو سروے مسند کر دیا جائے گا اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ساتھ وہ بوجھ بھی اٹھاؤ گے سو اونٹ ہیں ہزار اونٹ ہیں وہ آپ کے سر پہ وہ بھی اٹھاؤ جان نہیں چھوٹے گی ہاں زکوۃ پیسہ ہم نہیں گنتے نہ ہمیں کوئی پرواہ نہ کوئی دنیا کی قیمت ہاں پیسے کو گنے کے صرف ایک ہی لحاظ کہ زکوٰۃ پوری دیتے ہوئے نہیں دیتے زکوٰۃ پوری دینی پڑے گی نبی اسلام کی حدیث ہے لاجیت و کم یوم القیامت یہ اتھی یہ نہ ہو قیامت کن تو میرے پاس آؤ آو. اور تمہارے سر پہ اون سوار ہو دھاڑ رہا ہو مجھ سے آ کر کو مجھے بچا لیجئے میرا جواب سن لو آج ہی سن لو کہ قدب الق نہیں اب کچھ نہیں میں نے دین پہنچا دیا تھا ہر شہ کھول کھول کے بیان کر تھے کہ میرا جواب آج ہی سن لو کہ قیامت کے مجھے ڈھونڈتے پھرو مدد طلب کرنے کے لیے شفات الگ معاملے وال توحید کا حق ہے، وہ بات بات کی ہے لیکن اس وقت میرا جواب کیا ہوگا قدم نقط کو میں نے پورا دین پہنچا دیا تھا تم نے عمل کیوں نہیں کیا قبول کیوں نہیں کیا تو میرے بندو ان نمایہ اعمالوں یہ تمہارے اعمال ہیں وہ سی حالت جن کو میں شمار کر رہا ہوں گن رہا اعمال کی گنتی ہوتی ان کل اور جز کے ساتھ صرف نماز نہیں گنی جا رہے ہیں نماز پڑھنے مسجد جا رہے ہو تو ایک قدم گنا چاہ رہے جو قدم اٹھاؤ گے جنت میں ایک درجہ گونچا کر دوں گا اس قدم کو ٹیکو گے ایک گناہ مار کر دوں گا ایک قدم گنا چاہ رہے زکوۃ کے ایک ایک پیسے کو گنا چاہ رہے اجر دے نکلی امال گن رہا ہوں ہر عمل گنتی ہو رہی سم و فیق میں کیوں رہا ہوں تمہیں پوری پوری جزا دینے کے لیے پورا پورا بدلہ دینے کے لیے خیر ہو یا شر پورا بدلہ میں دوں گا مال نہیں گنتا لیکن مال کا حق ادا کرتے نہیں کرتے وہ گنگے لوکانت دنیا طاضر جناح بہدا ماں سکھا کافی نشربت ماں پوری دنیا مل کر اللہ کے نزدیک صرف ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی مشرق بیمان اور کافر کو ایک پانی کا قطرہ نہ دیتا ایک قطرہ بھی نہ دیتا لیکن دنیا کی قدر نہیں تو جتنا مرضی کماؤ کمانے میں تمہاری زکوات کا حساب دیکھوں گا کمانے میں حلال و حرام دیکھوں گا کیا ذرائع آمدنی حلال طریقہ ہے یا حرام طریقہ ہے یہ دیکھوں گا اس پر نظر ہوگی اس کو چیک کیا جائے گا نبی اسلام کی حدیث ہے اللہ من حرام فنار اولا بھی جو گوشت اور خون حرام مال سے بنتا ہے اس کی حقدار جہنم کی آ گئی وہ سڑا ہوا نجس گوشت جنت میں جائے نہیں سکتا جنت ٹھکانا پاکیزگی کا پاکیزہ لوگوں کا حرام پاکیزگی نہیں وہ گوشت جنت میں جا ہی نہیں سکتا یہ سب دیکھیں انمان ہی میں سب فی مال فخت مال کے بارے میں دو سوال ہوں گے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا پہلے ذرائع آمدنی بتاؤ اگر حرام ہے تو جاؤ جہنم میں اور اگر حلال ہے اب یہ خرچ کہاں کی ہے یہ بتاؤ یہ ثابت کرو اس کا بھی حساب دو. باقی مال کتنا کماتے ہو کتنی فیکٹری ہیں کتنی انڈسٹری ہیں کتنا بینک ویلنس اس؟, اس کے ہمیں کوئی پرو نہیں دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہمارا دین اس کے مقابلے رکعت الفجر خیر من دنیا معافی ہے لوگوں فجر کی دو رقاط فجر کی دو سنتیں پوری دنیا سے قیمتیں یہ دنیا تمہاری یہ اس کی قیمت ہے پوری دنیا ایک طرف ہو فجر کی دو رکعت ایک طرف ہو یہ دو رکعت پوری دنیا پر بھاری مانا پڑھو دوسرا معنی یہ ہے کہ دنیا پوری کی پوری ختم ہو جائے گی برباد ہو جائے گی یہ دو رکعت ختم نہیں ہوں گی اللہ ان کو سنبھال کے رکھے گا اجر دے گی الحمدل ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ الحمدللہ لا چار للہ ایک بار کہہ جہاں جہاں تک سورج کی دھوپ جاتی ہے وہاں وہاں تک کی ہر شے سے افضل تو دھوپ کہاں نہیں جاتی پوری کائنات سے افضل کائنات ختم ہو جائے گی تباہ ہو جائے گی توڑ پھوڑ دی جائے گی مگر یہ ذکر کے کلمات اللہ سنبھال کے رکھے گا اس کا اجر دے گا امال گن رہا ہوں تمہارا امال کی گنتی ہو رہی ہے سبحان لا لاہور والا خوبصورت اللہ بل کن تم جن گنتی کیوں ہو رہی ہے ایک بار لا حول ولا خوبصورت الا بلّہ پڑھو گے اللہ بڑا خزانہ ایک تمہارا تیار کر کے جنت میں ڈال دے گا خزانہ تیار کر اس لیے اس کلمے کی گنتی ہو رہی ہے ایک بار پڑھتے ہوئے ہو, ہزار بار پڑھتے ہوئے ہزار لا خدانی لاکھ بار پڑھو کہ لاکھ خدانی بلب اکثر وہاں کوئی کمی نہیں کروڑہ بار پڑھ لو کروڑا خدانے اندر ڈالتے اس لیے اعمال کی گنتی ہے روپے پیسے گنی روپے پیسے میں ذریعہ آمدنی دیکھا جائے گا خرچ کہاں کیا وہ دیکھا جائے گا اور زکوٰۃ پوری تھی یا نہیں تھی دی. وہ دیکھا جائے گا ان میں امال رکم کو میرے بندوں میں صرف تمہارے اعمال گن رہا ہوں دنیا نہیں دنیا کا مال نہیں صرف امن وہ گن رہا شمار کر رہا ہوں اور فی گاہ اور پھر میں اس کی پوری تمہیں جزا دوں پورا پورا بدلا دوں فرا فم نہ جدا جیرفل احمد اللہ اگر کوئی بندہ ان اعمال میں خیر پاتا ہے نیک عمل اچھے عمل فلیہ حمد اللہ اللہ کی حمد کرے وہ اللہ کی توفیق سے اللہ کا شکر ادا کرے آپ سلام پھیر کے پڑھتے ہیں اللہ عینی اللہ ذکر کا بشکری کا حسن عبادت کی میری مدد فرما اپنے اور ذکر کی نماز سے فارغ ہوئے سجدے کیے رقو کیے تشہد کیا قرات کی ابھی فارغ ہوئے ہی ایک سواری سے اترے دوسری پر سوار ہونے کی دعا کر دیں اور مجھے ذکر کی توفیق دے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دے اپنی عبادت کی توفیق دے تو من واجوہ خیر ہیں جو بندہ اپنے اعمال میں خیر پاتا ہے اچھے عمل پاتا ہے فل یاحمد اللہ واللہ کی حمد کرے یہ اللہ کی توفیق ہے یہ اللہ کا فضل اور اس کی دین ہے اس کے فضل کا بار بار ذکر کرے اس کی توفیق کا ذکر کرے اس کا شکر ادا کرے لیکن شکر تم لازیت شکر ادا کرو گے اور دوں گا اور عبادت کی توفیق دوں گا اور ذکر کی توفیق دوں گا تمہارے لیل و الحار کو میں نیک اعمال سے سنوار دوں گا اور سجا دوں گا تو تمہارے اعمال کو میں گن رہا ہوں تم بھی گنو جو بندہ اپنے اعمال میں خیر پاتا ہے فل یہ دلہ و اللہ, اللہ کے حمد کرے وہ من بھاجد غیر غالے اور جو خیر نہیں پاتا شر پاتا امال میں خیر نہیں ہے امال صالحہ نہیں ہے فلاں علوم میں اللہ وہ اپنے آپ کی ملامت کرے اپنے آپ کو وہ پکڑے اپنا محاسبہ کرے اپنا محاوضہ کرے اپنے آپ پر ملامت کرے کیونکہ ہم نے تو خیر و شر کے راستے کھول دیے تھے کھول کھول کے بتایا کہ یہ جنت کا راستہ یہ جہنم کا راستہ اور اگر تم خود ہی جہنم کے راستے کو چن لیا تو اپنے آپ کو ملامت کرو نبی السلام کی حدیث ما ترکت ومنشعین یقرۂ درجن اللہ بقت حدست <تصفح> کمب ہی ماں ترکت ومن شعین نار اللہ حدست لوگوں ہر ہر عمل عقیدہ جو تمہیں جنت میں پہنچا سکتا ہے وہ میں نے بیان کر دی بتا چکا ہوں میں اور جہنم سے بچاؤ کا ہر راستہ بتا چکا ہوں جنت میں کیسے جاؤ گے کیسے پہنچو گے جنت کا راستہ کیا ہے میں نے بیان کر دی اب یہ حدیث کسی بندے کے سامنے ہو تو اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستے سے انحراف کر سک کہ جنت کا پورا پروگرام آپ نے پیش کر دی ہے خلاص کسی اور کی پیروی کا سوچ سکتے پھر یہ باپ دادے کہاں سے آ گئے برادری اور قومیں کہاں سے آ گئیں یہ پیر تم نے کہاں سے چن لیے وڈیرے اور رئیس کہاں سے چن لیے اماموں کا انتخاب کہاں سے کر لیا اتنی واضح, واضح واضح صحیح مسلم کی حدیث ہے عبداللہ بن عمر بن آس کی روایت سے ما ماں اللہ من نبی اللہ بکان حق نہ لینا آئیں دمتما اللہ نے جس نبی کو بھیجا اس نبی کی ڈیوٹی لگائی کہ اپنی قوم اور اپنی امت کو جنت کا پورا راستہ بتا کر ہر نبی کی ڈیوٹی جنت کا راستہ سمجھانا جنت کا راستہ پیش کرنا ہر نبی کی ڈیوٹی اور نبی کی ڈیوٹی ادا کر چکا آخر نبی محمد الرسود اللہ صلی وسلم آپ کا فرمان آپ کے سامنے جنت میں پہنچانے والا ہر راستہ بیان کر چکا جنت سے بچانے والا ہر راستہ پیش کر چکا اب کیا چاہیے جنت چاہیے تو اس راستے پر اکتفاق کرو یہ دائیں بائیں گھومنا یہ باپ دادے اور قومیں کہاں سے آ گئیں یہ برادریاں کہاں سے آ گئیں خود ساختہ پیر کہاں سے آ گئے کہ ان کی باتوں سے ٹس سے پس نہیں ہوتی کتنا واضح پروگرام دین کا ارو تو مطلب چمکدار راستہ رات اور دن برابر ہے نور ہی نور جاک مطلح نور تمہارے پاس جو دین آئے روشنی کا منار ہے یہ نور نور اس کو چھوڑ کر انسان بہک جائے تو فلاں علوم مل جائے نصب اپنی علامت کرو اپنے آپ کی علامت کرو پروگرام تو پورا پیش کر دیا گیا تھا راستہ وادے کر دیا گیا تھا تم نے اس کو اختیار نہیں کیا نبی کتابیں سے انحراف کیا جو نبی کا بیان نور سے بھرا ہوا اس کو چھوڑ دیا اس سے برگشتہ ہو گئے تو کون سو اپنے آپ ملامت کرو اپنے آپ اب جو ملامت نفع دے گی نہیں وہی لوگ کامیاب جن کے ایک ہاتھ میں کتاب اللہ اور دوسرے میں سنت رسول اللہ بس وہ خوش اللہ کی حمد کرو اس کا شکر بجائے لاؤ اسی کی توفیق سے ہدایت نصیب ہو اللہ جانتا ہے کون سا چہرہ جنت کے قابل ہے اور کون سا چہرہ جہنم کے قابل جنت کے قابل اللہ اس کو توفیق بھی دیتا ہے ہدایت بھی دیتا تو جہنم کے قابل اس کو چھوڑا نہیں دین پہنچایا حجت قائم تھی دلیل وعدے کر دی وہ خود قبول نہ کرے قبول کیوں نہیں کر رہا اللہ کی توفیق نے اللہ نہیں چاہتا کہ یہ بندہ مسجد میں ہے نماز پڑھے آ بڑا مالدار ہے میرے گھر حج کرنے آ جائے اللہ نہیں چاہتا یہ میرے گھر کے لائق ہی نہیں میری مسجد کے لائق ہی نہیں ہاں ہدایت ہی حج کا یہ فائدہ نماز کا یہ فائدہ دیج وعدے کر دیا پروگرام پیش کر دیا باقی اللہ کی مشیت تو فرمایا کہ تمہارے امال کی گنتی ہو رہی تم بھی گنو اپنے اعمال میں خیر پاؤ تو اللہ کی حمد کرو اللہ اور توفیق دے گا اور اگر شر پاؤ برے اعمال گناہ اور معشیتیں تو اپنے آپ کی ملانت کرو راستہ واضح ہے حجت قائم ہے اللہ کا نور موجود ہے بحرین الہی موجود ہے قیامت تک محفوظ ہے کیوں نہیں اختیار کیا کیوں تم اس کو چھوڑ کر دائیں بائیں گھوم گئے فلاں کی دعوت اور فلاں کی دعوت فرقے بن گئے فلاں فرقہ فلاں فرقہ جماعت تو جماعت واحد ہے ایک ہی جماعت ہے جو اللہ کے نبی قائم کر کے گئے اس جماعت کی اساس کیا ہے اس جماعت کی اساس یہی ہے کہ میں ایک راہ پر چل رہا ہوں میرے پیچھے پیچھے آؤ میں جنت میں جاؤں گا میرے ساتھ جاؤ گی اور خط قائم آئی جو بندہ کسی بھی دور کا ہو اسی لائن پر چلے میرے پیچھے آتا جائے میرے ساتھ جنت میں جائے گی کل امتی یلخون ہی جو سول جنت اللہ ابا پوری امت جنتی سوائے اس کے جو انکار کر دیں قیلیہ ابا یا رسول اللہ انکار کون کر سکتے رومن اسانی دخل چند رومن اسانی فخر ابا جس نے میری اطاعت کی اطاعت کا معنی ایک راستے پر چل رہی خط مستقیم ہے ایک دن اسراۃۃ المستقیم اس راہ پر چل رہا ہوں صحابہ چلتے گئے آپ کے پیچھے جو بھی آئے گا کسی بھی دور میں کسی بھی بولی بولنے والا کسی بھی رنگ و نسل کا اسی خط مستقیم پر چلے جنت میں میرے ساتھ داخل ہو اور جس نے اپنا خط تبدیل کر دیا آپ نے بہت سے خط کھینچے خط مستقیم کھینچ کر دائیں بائیں بہت سے خط کھینچے بھائی یہ خط مستقیم سبیل اللہ ہے اللہ کا راستہ اس پر چلتے جاؤ دائیں بائیں گھومو گے شیطان اس کو سجا دے گا دائیں راستے کو بائیں راستے کو سجا کے پیش کرے گا تم کو احساس ہی نہیں ہوگا بدعت کا شعور نہیں ہوتا لیکن ہوگا کیا تم با... اپنے ساتھ میں عمل کر رہے ہو عبادتوں پر عبادتیں کر رہے ہیں اس راہ پر چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں اور خطے مستقن سے دور ہوتے جا رہے ہیں اس کا فائدہ کوئی نہیں تم سمت ہم پاک ہو رہے ہیں پاک نہیں ہو رہے ہیں اس کتے کی طرح جو ناپاک ہے پانی میں گر جائے تو اور ناپاک ہو کے باہر نکلتا پانی اس کو پاک نہیں کرتا اس کی جلد اور زیادہ نفرت کے قابل ہو جاتی ہے تمہاری یہ عبادتیں مزید نفرت کے قابل کیونکہ بے ند کا راستہ خط مستقیم فرات مستقیم اللہ کپیغمبر کا, کا کھینچا ہوا راستہ فرات مستقیم ہے تو میرے بندو اعمال کی گنتی ہو رہی ہے تم بھی گنو اور دیکھو عمل صالح ہو تو اللہ کی حمد کرو اللہ اور توفیق دے گا اور اگر عملِ غیر سالے ہے گناہ ہیں معسیتیں تو اپنے آپ کی ملامت کرو ہم حجت قائم کر چکے انبیاء کا طریق واضح ہے میرے نبی کتابیں واضح ہے نور کی طرح چمک رہی ہے تم نے خود اسے انحراف کیا تو اپنے آپ کی علامت کرو تو ماں توفیق عنا اللہ اللہ تعالیٰ سرات مستقیم کا سچا فاہمتا فرما دے اللہ ہم کو ہدایت پر استقامت دے اور اللہ رب العزت جو ہدایت کا نور ہے ہمارے دلوں میں داخل کر کے ہمارے ظاہر و باطن کو اس نور سے منور فرما دے عقور قوری حادہ وسط اللہ نہیں بنک وافر اللہ عانا الحمد اللہ ربر